اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے واقعے کو بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے بات کی فرمایا ان نے جائل فلارد خلیفہ میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں کہاں زمین پر کولو ادفی ہے میوف صدفی ہے یا اللہ ہمارے ہوتے ہوئے اس انسان کی کیا ضرورت ہے وہ فساد مچائے گا خون بہائے گا ون ہن وسب ہو بے ہمدے ہم تیری ہر وقت تصبیہات بیان کرتے ہیں تیری تقدیس بیان کرتے ہیں اتنی اچھی مخلوق کے وجود کے بعد اب ایسے لوگوں کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے میں یوپس دفیہ ویسف قدمہ جو فساد مچائے اور خون بہائے ایسوں کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے کالا ان عالم مالا تالمون میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا وہ ایسا کرے بھی تب بھی اس کو پیدا کرنے کی حکمت کا تقاضا موجود ہے تمہارے ساتھ خواہشات نہیں لگی ہوئیں نہ تمہیں بھوک لگے نہ پیاس لگے نہ کوئی چاہت ہو اور تم اگر تصویحات تحلیلات بیان کرتے ہو تو کیا کمال ہوا میں ایسی ذات کو بنانے جا رہا ہوں جن کو ہر قسم کی خواہشات بھی ہوں گی گناہ اور نیکی کا اختیار بھی ہوگا اور ٹھیک ہے اس میں یہ کام بھی ہوں گے جو تم کہتے ہو لیکن یہ بھی تو ہوگا کہ اس کے باوجود ان خواہشات کے باوجود میری تسبیح بیان کریں گے میری بڑائی بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ان کو تفصیل یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ میری الفاظ ہیں اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا وارقت خلق ناکم سم مصور ہم نے تمہیں پیدا کیا ہم نے تمہاری شکلیں بنائی سم مقل نارل مرائے گتیش پھر ہم نے کہا آدم کو سجدہ کرو حالانکہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت ہم نہیں تھے اللہ نے ہماری تصویریں اور ہماری تخلیق کا دلکرہ کیا ہے کہ آدم بنانے سے سارے انسان بن گئے جب ایک بن گیا تو سب بن گئے جو ایک بنا سکتا ہے وہ زیادہ بھی بنا سکتا ہے جو ایک کو بنا سکتا ہے وہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے فرشتوں سے کہا فم مکل ناریل ملا اکتیس آدم آدم کو سجدہ کرو فرشتوں نے سجدہ کیا شیطان نے نہیں کیا ابلیس نے نہیں کیا سجدہ تو فرشتوں کو کہا ہے ابلیس نے نہیں کیا تو کیا ہوا حقیقت میں اس کو بھی کہا تھا اس وقت جن اور فرشتے موجود تھے دونوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو اب آپ انسان کے مقام کو سمجھو جنوں اور فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو دلیل اس کی اللہ فرماتے ہیں ماں مانا کا انتس جدہ دوسرے مقام پر فرمایا ماں مانا کا انتس جدا از جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو ت نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو ثابت اللہ نے اس کو بھی حکم دیا تھا جنوں کو جو کہ مخلوق ہیں اور اختیار با اختیار مخلوق ہیں فرشتوں کو جو کہ با اختیار نہیں مگر بہت زیادہ تعداد والے اور بہت زیادہ طاقتوں والے ان کے بعد طاقت اور کمالات وہ جنوں کے پاس ہیں چاہے تو زمین کا ٹکڑا کاٹے لوت علیہ السلام ظالم ہم جنس پرست تھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لوت علیہ السلام کی بستی کو کاٹا زمین کو اٹھایا آسمان کے قریب لجاکر کے الٹا بھیگ دیا فجعلنا عالیہا سافلہا وامترنا علیہا ہجارہ اس کے بعد اگر طاقت ہے تو جنوں کے پاس بڑے بڑے کام کرتے تھے جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابے تھے سمندروں میں غوطہ لگا کر کے ہیرے جواہرات نکالتے تھے بڑی بڑی بلڈنگیں بنواتے تھے ان سے حتیٰ, حتیٰ کہ بیت المقدس بھی جنوں سے بنوایا تھا بڑے بڑے پتھر اٹھا کر کے لے آنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں انسان ان سے بھی کمزور ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں سے اس کو سجدہ کروایا اور بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ یہ انسان ان دونوں سے اعلیٰ اور عرفا اور افضل ہو کر دونوں کو سجدہ کرتا ہے کوئی فرشتوں کی پوجا کرتا ہے کوئی جنوں کی پوجا کرتا ہے اور جتنے سلسلے ہر ہر گھر میں مصیبتیں ہیں تقریباً اللہ ماشاء اللہ کوئی کوئی بچا ہے خاندان برباد ہو جاتے ہیں اولاد برباد ہو جاتی ہے ایمان برباد ہو جاتا ہے جنت جہنم سے تبدیل ہو جاتی ہے اس بنیاد پر ان میں سے وہ شادی کی تھی لڑکی آئی تو اس کی بہن جو تھی وہ جادو کرواتی تھی اس نے ایسے کر دیا تو سارا خاندان بجڑ گیا طلاق بھی ہو گئی پھر بھی جان نہیں چھوڑتے ادھر گئے تھے تو ان کے یہاں یہ جادو کا سسٹم تھا وہ دم جھاڑ کا سسٹم تھا وہ فلاں بابے کے پاس جاتا تھا وہ بابے کے پاس جاتی تھی یہ جتنے بھی طریقے غیر شری ہیں ان میں ایک نقطہ مشترک ہے وہ یہ کہ انسان جن کی پوجا کرتا ہے ان حکان رجال انس یہ برجال من الجن فضاد ہم رہا کا انسان پناہ مانگتا ہے اللہ کی بجائے جن سے مدد مانگتا ہے اللہ کی بجائے جن سے جنوں سے مدد مانگتا ان کی پوجا کرتا ہے ان کو جا کر سجدے کرتا ہے یہ آپ کو جو قبروں شجروں حجروں کو سجدے کرتے اور نظر و کی دیگیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں دیتے ان کو کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے جن ان کو گمراہ کرتا ہے جس طرح انسانوں کے تھانے بنے ہوئے ہیں اس طرح جنوں کے بھی ہیں وہ انسان پر کوئی نہ کوئی ایسا وار کرتا ہے اور اس کو معلوم ہے یہ ضعیف الاعتقاد ہے یہ گھوم کر میرے تھانے دار کے پاس ہی جائے گا اور وہاں جا کر اس کو مستقل مریض بنا لیتے مدینہ میں ایک صاحب مجھے ملے کہتا جیسے میں نے شادی کی ہمارے گھر میں جھگڑے شروع ہو گئے بیوی کا ساس کے ساتھ جھگڑا بیوی کا میری بہنوں کے ساتھ جھگڑا اتنے جھگڑے میں گھر جاؤں سکون کے لیے مزدور آدمی تھا حالت خراب ہو جائے حتیٰ کہ میں نے خود کشی کا سوچا ایک آدمی ملا کہتا ہے کیا مسئلہ ہے تیرا میرے پیر کے پاس جا سب ٹھیک ہو جائے گا اب گھر جھگڑا گھر میں ہے اس کو یہاں آ کر دونوں کی بات سننی چاہیے اور نصیحت کرنی چاہیے تو جھگڑا ختم ہوگا کہتا ہے نہیں وہ دور بیٹھ کر کر دے گا دور دراز کا سفر تھا گیا وہاں پہنچا تو معلوم ہوا پیر صاحب مریدوں پر چکر لگانے گئے ہوئے میں رونے لگ گیا اس نے مجھے خود سنایا اس کا بھائی کہتا تو بڑا ہی مظلوم نظر آتا ہے مجھے بتا ہو سکتا ہے میں تیری مدد کروں میں نے بتا دیا کہتا ہے یہ تو بہت آسان بات ہے میرا بھائی جنوں سے مدد مانگتا ہے تم بھی مانگو کہ ٹھیک ہو جائے گا اس نے کہتا ہے کاغذ پر الٹی سیدھی لکیریں بنا کر مجھے کہا کہ یہ وظیفہ نہر کے کنارے یا جنگل میں جا کر کرنا ہے اور اس وظیفے کے بعد اس پر جوتے مارنے ہیں کاغذ پر میں نے وہ وظیفہ کیا اس نے تو زیادہ کہا تھا تھوڑے دن کیا گھر میں معانکے شروع ہو گئے دعوتیں پک رہی ہیں شیر و شکر ہو گئے کوئی تکلیف باقی نہیں رہی میں نے اس کو پوچھا کہ وہ وظیفہ کیا تھا کہتا ہے مجھے باقی بھول گیا ہے اتنا یاد ہے کہ ابلیس میرے گھر میں سلو کروا دے ورنہ تیری گھر والی کو طلاق نہ اس کی گھر والی نہ اس کو طلاق جملہ ہے اللہ کو چھوڑ کر ابلیس سے مدد مانگنا شرک کرنا اور جو کاغذ پر جوتے مرواتا تھا اس میں ربی دل جلال کا کوئی نام لکھا ہوگا یا قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوگی اور پھر ایک تعویذ باندھ دیا جاتا ہے گلے میں یا بازو پر ابلیس اپنے رب سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ دیکھ اس ریوڑ میں یہ بھیڑ میری ہے وس نے کیا کہا تھا ثم لآتینهم من بين ايديهم ومن خلفهم يالا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر جگہ سے وار کروں گا ولا تجدوا اکثرهم شاکرین قیامت والے دن اکثریت میرے ساتھ ہوگی یہ باقی سارے تیرے ہیں اور جن کو میں نے نشانی لگائی ہے تعویذ کی یہ میرے یہی وجہ ہے کہ اس کو آپ اتارنے کی کوشش کرو آدمی کبھی نہیں اتارنے دے گا وہ کہے گا یہ اتر گیا تو میرے مجھے تکلیف دوبارہ شروع ہو جائے گی میرا رب اس طرح نہیں کرتا اگر اس طرح اللہ تعالی کرتا تو کوئی شخص بھی رب کی عبادت سے دور نہ ہوتا اگر ایسے رب ربلال نے کرنا ہوتا تو اللہ نافرمانی کا اختیار ہی کیوں دیا ہوتا کسی کو اختیار نہ ہوتا سب اللہ کی بات گزار ہوتے کوئی بھی بغاوت نہیں کرتا بولو شاہ رب کام جمی آ اگر تیرا رب چاہتا تو ساری کائنات اللہ پر ایمان لے آتی اف نبی ہوں مجبور کر کے لوگوں کو ایمان پر لانا چاہتا ہے یہ کام تو ہم خود ہی کر لیے ہوتے اگر جبر ہی کرنی تھی تو وہ میں خود کر لیا ہوتا احسن انداز سے کر لیا ہوتا ہم نے تو ان کو اختیار دیا ہے اما شاہ کے اما کفورا فمن شاہ افلی ومن شاہ جو چاہے شکر کرے جو چاہے کفر کرے کفر والے کو سزا ملے گی شکر والے کو جنت ملے گی اگر جبر ہی کرنا ہوتا تو ہم کر لیے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی عبادت نہیں کرواتا بلکہ جتنا قدر کوئی رب کا باغی زیادہ ہو اس کو اتنا ہی دنیا زیادہ دے دیتا ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ جس کو دنیا زیادہ ملے وہ باغی ہوتا ہے یہ معنی نہیں بعض بعض تات گزار عثمان گنی جیسے ان کو مال زیادہ مل جاتا ہے لیکن عمومی طور پر آپ دیکھتے ہیں مسلم معاشروں سے کافروں کا معاشرہ زیادہ آسودہ نظر آتا ہے ان, کے ان ریل پیل زیادہ نظر آتی ہے یہ اللہ ہے جتنا کوئی اس کا باغی زیادہ ہو اتنا زیادہ مال دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرا پروگرام تو یہ تھا کہ جتنا کوئی مجھ سے دور ہو جتنا موری میری کوئی بغاوت اور کفر اور شیر کرے میں اس کو اتنا ہی زیادہ مال دوں یہاں تک کہ کافر جب اپنا بنگلہ بنوائے شٹرنگ کریں تو اوپر جو مال ڈالتے ہیں وہ سونا پگلا کر ڈالیں میں تو یہ چاہتا تھا لیکن اگر میں ایسا کر لیا ہوتا تو کتنے ایمان والوں کے ایمان ڈل مل ہو جاتے کہ یہ زیادہ مال اس کے پاس ہے اسی کا عقیدہ ٹھیک ہے اسی کا دین ٹھیک ہے ہم بھی کافر ہو جائیں اور کوئی شخص بھی ایمان پر نہ ٹھہر پاتا سارے کے سارے کافر ہو جاتے اتنا مال میں دینا چاہتا تھا اپنے باغیوں کو لیکن پھر میں نے ان کو تھوڑا کنٹرول رکھا ہے. تمہارا ایمان بچانے کے لیے ولولا ان یکون الناس امه واحده اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم سب کافر ہو جاؤ گے لا جعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم تو فرمایا ان ان کی کی ان ان کے دروازے چاندی کی ہوتی ان کے کے کے کے کی کی سونے ہوتی دروازے ہوتے ہوتے لیکن میں نے ان کو تھوڑا کنٹرول رکھا ہے میرا رب اپنے باغیوں کو زیادہ دیتا اور ان کی روٹی بند نہیں کرتا نے آج نماز نہیں پڑھی اب تیرا سر درد شروع ہو جائے گا آج تو نے صبح کے ادکار نہیں کیے تو آج تمہیں بخار ہو جائے گا ایسا کبھی نہیں ہوا یہ کمینہ شیطان ہے تعویذ اتارنے سے درد شروع کر دیتا ہے تکلیف شروع کر دیتا ہے مجبور کر کے بندے سے اپنی عبادت کرواتا ہے تو میرے عزیز بھائیوں اللہ نے انسان کو جن اور فرشتے سے بہتر بنایا اور اس کو ان دونوں سے اس کو سجدہ کروایا اور یہ اٹھا اور اس نے ان دونوں کو سجدہ شروع کر دیے لاکھ والا بلاک ہوا اللہ کبھی تعویذ کھول کر دیکھو لکھا ہوتا ہے یا جبریل یا میکائل یا اسرافیل فرشتوں سے مدد مانگ رہا ہے ابلیس سے مدد مانگتا ہے اور یاد رکھو جو رب الجلال کو چھوڑ کر کسی سے مدد مانگتا ہے وہ حقیقت میں ابلیس سے ہی مدد مانگتا ہے نام جبریل کا ہو نام میکا کا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہو عبادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کی جاتی ہو یا حضرت علی بنبی طالب سے مدد مانگی جاتی ہو علی حجویری رحمہ اللہ سے مدد مانگی جاتی ہو یا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عرمہ سے مدد مانگی جاتی ہو کسی سے بھی ہو وہ نبی ہو وہ فرشتہ ہو وہ صحابی ہو وہ تابئی ہو وہ اللہ کا ولی ہو اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی مدد مانگی جائے گی وہ حقیقت میں عبادت ابلیس کی ہوگی نام تو کوئی بھی استعمال کیا جا سکتا اب لوگ سیاست دان ان کا نام لے کر ووٹ نہیں لیتے کیا خیال ہے ضیا الحق کا بیٹا اپنے ابے کے نام پر ووٹ لیتا ہے بٹو کی اولاد اس کے اپنے نام پہ ووٹ لیتے ہیں فوٹو اس کا لگایا ہوتا ہے دیکھو اس کو ووٹ مجھے دو تو مردے بیچنا یہ تو پرانی روایت ہے ابلیس بھی ایسے ہی کرتا ہے عیسا علیہ السلام کے کمالات کو دیکھو عبادت میری کرو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کرامت دیکھو اور عبادت میری کرو علی ب نبی طالب رضی اللہ عنہ کی شجاعت دیکھو اور عبادت میری کرو اللہ کے مقابلے میں عبادت کو کروانے والا وہ ایک ابلیس ہے یا رحمان ہے یا شیطان ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کو کروانا نہیں چاہتا عیسیٰ علیہ السلام کی لوگ پوجا کرتے ہیں وکالت النصار المصحب اللہ عیسائی کہتے ہیں عیسا اللہ تعالیٰ کا بیٹا باللہ علیہ السلاۃ وسلام لقد کفر اللہ اے ایسا تو نے کہا تھا میرے سوا عیشا میری اللہ کے سوا میری پوجا کرو ایسا علیہ السلام کہیں گے سبحان کا یا اللہ تو پاک ہے میں کیسے ایسی بات کہہ سکتا ہوں ما تو ان کو تیری عبادت کے لیے کہا تھا اپنی عبادت کے لیے نہیں کہا تھا کوئی شخص بھی اپنی عبادت کا نہیں کہتا سوائے ابلیس کے اس نے کہا ہے کہ میں پوجا کرواؤں گا اور بندے تیرے میرے ساتھ ہوں گے وہ کسی نہ کسی شخصیت کو کھڑا کر کے اس کی شان بڑھا چڑھا کر کے اس کی جھوٹی سچی کرامتیں مشہور کر کے لوگوں کے اس کو عبادت کرواتے ہیں اور بظاہر خود نہیں کہتا میری پوجا کرو لیکن رب تمہیں کہا نہیں تھا شیطان کی پوجا نہ کرنا. یہ نہیں کہہ رہا اللہ تمہیں کہا نہیں تھا عیسی علیہ السلام کی پوجا نہیں کرنا تمہیں کہا نہیں تھا عبد القادر الانی رحمہ اللہ کی پوجا نہیں کرنا تمہیں کہا نہیں تھا علیم ابی طالب کی پوجا نہیں کرنا یہ نہیں اللہ کہہ رہا فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا ان نہ میری عبادت کرنا صراط و مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے جس طرح مختلف, ہسپتالوں نے, مختلف انجیوز نے باکس رکھے ہیں چندہ باکس جگہ جگہ جگہ ایئرپورٹ پہ بھی نظر آتے ہیں جہادوں کے اندر بھی نظر آتے ہیں باہر بھی نظر آتے ہیں جہاں بھی پیسہ ڈالو گے اس این جی او کو ملے گا آپ پان کی دکان پر ڈال دو یا جوتے کی دکان پر ڈال دو ملے گا ان کو یہ جتنی شخصیات جن کی پوجا کی جاتی ہے یہ شیطان کے عبادت باکس ہیں جہاں بھی ڈالو گے ملے گی شیطان کو کینڈیڈیٹ وہ ایک ہے اور کوئی ہے نہیں تو بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اعلیٰ اور عرفہ بنایا تھا شیطان سے اس کو سجدہ کروایا اس نے نہیں کیا اب غلطی ہو گئی بندہ غلطی مان لے تو بات ختم ہو جاتی ہے اس کو جسٹیفائی کرنے لگ گیا خلق تو, لما خلق تو اچھا تو جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا اس کو میں نے تجھے سجدہ کرنے کا کہا تھا کیوں سجدہ نہیں کیا آج تک برت ام کن تو نے اپنے آپ کو بڑا بنایا یا تو بڑا ہی تھا کہہ دیا ہوتا یا اللہ اس وقت غلطی ہو گئی تھی بات ختم ہو جاتی کہتا ہے میں اس سے بڑا ہوں آنا خیر امن میں اس سے اچھا ہوں خلکتا من ناری میں خلکتا ہوں من تین اس کو تو نے مٹی سے بنایا مٹی چھوڑو تو نیچے جاتی ہے مجھے آگ سے بنایا آگ چھوڑو تو اوپر جاتی ہے میں اس سے اچھا ہوں اب یہ نہیں دیکھا کہ اللہ خال کے کائنات کا حکم ہے یہ کام کرو اپنی عقل کو آگے لے آیا عقل میری یہ کہتی ہے یہ نہیں کہ رب کا فرمان کیا ہے اللہ کے فرمان کے سامنے اپنی عقل کو لانا یہ ابلیس کا کام ہے اور جو جو لوگ آج بھی اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں اپنی عقل کو سامنے لاتے ہیں ان کا بڑا ابلیس پہلا اس نے کام یہ کیا تھا حافظ بن حضب لکھتے ہیں ابولقاص ابلیس سب سے پہلا قیاس ابلیس نے کیا تھا آیت موجود ہے حدیث موجود ہے مگر میرا من نہ مانے میری عقل نہیں مانتی میرا قیاس نہیں مانتا کمال ڈٹائی کے ساتھ لکھتے ہیں لکھنے والے کہ بات تو امام شاف ہی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب و سنت کے مطابق ہے لیکن چونکہ ہم اپنے امام کے مقلد ہیں اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے کمال ڈٹائی کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہنے لگا میں نہ مانوں تیرا حکم ہے لیکن میں نہیں مانتا اس لیے کہ میری عقل نہیں مانتی آج آپ نے کبھی دیکھا کہ میں وہ آیت مانوں گا وہ حدیث مانوں گا جو لوجک میں آتی ہو اسلام سارا لاجک کے مطابق ہے اس کی کیا لوجک ہے اس کی کیا لوجک ہے جس کی لوجک نہیں ہے اس شخص کا بات وہ ٹی وی پہ بیٹھتا ہے کیا بات ہے ہر بات کی لوجک بیان کرتا ہے وہ بات سمجھ آتی ہے لیکن یہ جو لوجک بیان نہیں کرتے اللہ اس کے رسول کا فرمان خالی بتاتے رہتے ہیں ان کی لوجک بیان نہیں کرتے یہ ہم نہیں مانتے لوجک کیا ہے وہی ابلیسی کام یہ بات درست ہے کہ کتاب و سنت ساری لاجک کے مطابق ہے لیکن تیری لوجک کے مطابق ہے یہ درست نہیں ہے ہر ایک کی اپنی لاجک ہوتی ہے. ہو سکتا ہے پوری کائنات مخلوق کی لوجک کے مطابق نہ ہو خالق کی لوجک کے مطابق ہو لیکن یہ کیا بات ہوئی میں کہتا ہوں جی مثلاً گورنر صاحب یا وزیر اعظم صاحب باہر آئے ہوئے ہیں تو آپ میری بات مان لو تو یہ تو مجھ پہ کیا اعتماد اور اگر بھاگ کر جاؤ دیکھ کر آؤ پھر کو ہاں واقعی آئے ہوئے ہیں میری بات پر اعتماد تو نہ کیا اپنی آنکھ پر اعتماد کیا اللہ اس کے رسول علیہ اللہۃسلام کوئی بات کا حکم دے دیں آپ مان لو یہ تو اپنے اللہ اس کے رسول پر اعتماد کیا ہے اور اگر کہو میری لوجک کے مطابق ہوا تو مانوں گا پھر آپ نے اپنے عقل پر عمل کیا ہے اللہ اس کے رسول کی بات پر عمل نہیں کیا ہے اور یاد رکھو ایمان وہاں شروع ہوتا ہے جہاں لوجک ختم ہو جاتی ایمانیات وہاں ہوتی ہیں جہاں لوجک نہیں ہوتی بعض لوگ اداب قبر کے منکر ہیں حقیقت میں وہ کتاب و سنت کے منکر ہیں حقیقت میں وہ منکرین حدیث ہیں بولو قبر کا عذاب کیسے ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو قبر نصیب نہیں ہوتی ان کو کیسے اللہ عذاب دے دے گا یہ آخرت کا معاملہ ہے روح نکل گئی آخرت شروع ہو گئی اس کے معاملہ سارے آنکھوں سے غائب ہیں اور جہاں غائب ہوتا ہے وہاں ایمان بالغیب ہوتا ہے وہاں پر لاجک نہیں چلتی جس شخص کو قبر نصیب نہیں ہوئی اس کو اللہ عذاب کیسے دے سکتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کو آج سمجھنے والی بات اللہ اس کو جلا کر کسی نے اگر پھینک اڑا دیا گیا ہو اللہ اس کے ہر ہر ذرے کو جہاں جہاں ہے وہاں وہاں بھی عذاب دے سکتا ہے اور اس کو جمع کر کے بھی عذاب دے سکتا ہے روح کو الگ اور جسم کو الگ بھی آداب دے سکتا ہے اور دونوں کا آپس میں تعلق جوڑ کر بھی عذاب دے سکتا ہے وہ تو ہر چیز پہ کا ہے اچھا چلو اس کو چھوڑو جس کو قبر نصیب ہو گئی اس کے بارے میں سون نبی داود کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سوالوں کے جواب درست دے دیتا ہے یو فی قبر ہی مدبر ہی اس کے لیے قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے کراچی کے قبرستانوں میں گنجائش ہے اتنی تو پھر لاجک کو لاؤ اس میں کرو لاجک کو فٹ یا اپنے لاجک کو رد کرو گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کرو گے ایمانیات ہوتی وہاں ہے جہاں لوجک کام نہیں کرتا ابلیس نے کہا میرا لاجک نہیں مانتا میں نہیں مانتا یہ نہیں دیکھا حکم کس رب کا ہے اور اللہ کا احترام بھی کرتا ہے دیکھو احترام کرتا کہتا فب عزت کا اللہ تیری عزت کی قسم ہے اور قسم تعظیم کے لیے ہوتی ہے رب اے میرے رب اللہ کو رب بھی مانتا ہے اللہ کی قسمیں بھی اٹھاتا ہے اور اس کے باوجود بات نہیں مانتا تعظیم کرنا اور بات نہ ماننا یہ ابلیس کا کام ہے کیا سمجھے ہو تعظیم کرنا احترام کرنا محبت بھی ظاہر کرنا مگر بات نہ ماننا اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت ہے ان سے بڑا عشق بھی ہے بڑا پیار بھی ہے سب کچھ ہے مگر بات نہیں مانوں گا بات کس کی مانوں گا اپنے مولوی کی اپنے پیر کی اپنے امام کی اپنے پیشوا کی اپنے باپ کی اپنی بیوی کی اپنی اولاد کی نماز پڑھنے نہیں آتا بوس نے منع کیا تھا نہیں جا سکتا اللہ کے مقابلے میں دنیا والوں کی بات مانتا ہے اور محبت کا بڑا اظہار کرتا ہے جی اللہ اس کے رسول سے ہمیں بہت محبت ہے تعظیم بھی کرتا ہے ابلیس قسمیں بھی اٹھاتا ہے مگر بات نہیں مانتا اور پھر گناہ کر کے اس کی جسٹیفیکیشن کرنا یہ بھی ابلیس کا کام ہے غلطی کر کے اس کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی ابلیس کا کام ہے. غلطی کی, گناہ کیا بغاوت کی اللہ نے حکم دیا تھا نہیں مانا بجائے سوری کرنے کے معذرت کرنے کے کہتا نہیں میں نے ٹھیک کیا ہاں وہ مٹی سے بنا میں آگ سے بنا مجھے اس کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے تھا اللہ اکبر اس کے مقابلے میں آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی اللہ نے فرمایا یہ درخت نہیں کھانا باقی جو چاہو کھاتے رہو وہاں بھی پہنچ گیا وہاں جا کر کہتا ہے فوس الشیطان شیطان وسوسہ ڈالتا کیا کہتا ہے کہتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کو ساری جنت سے کھانے کی اجازت ہے اور ایک درخت کی منع کیوں کیا ہے دراصل اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے اور تمہیں ترقی نہیں دینا چاہتا اور یہ راز کی بات ہے اگر یہ درخت کھا لیا تو اللہ تمہیں یہاں سے نکال نہیں سکے گا دیکھو اور تم انسانوں سے نکل کر فرشتے ہو جاؤ گے پھر کیا کہتا ہےکاسما ان لکما لمن ناسین کہتا اللہ کی قسم ہے میں تمہاری خیر خیری کی بات کرتا ہوں. یہ منڈی میں بھی بہت قسمیں اٹھاتے ہیں لوگ اللہ کی قسم یہ سبزی اتنے میں مجھے ملی فروٹ اتنے میں ملا اس موٹر سائیکل کے مجھے اتنے مل رہے تھے یہ بھی ابلیس کا کام ہے جھوٹی قسمیں اٹھا کر کے لوگوں کو اعتماد دینا ابلیس کا کام کہتا ہے اللہ کی قسم ہے میں تمہاری خیر خواہ کرتا ہوں حقیقت یہ تھی کہ جو وہ کہتا تھا وہ سازش تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بلیم تھا اللہ تمہیں نکال نہیں سکے گا ناود باللہ دراصل اس نے نکالنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے یہ کھالو گے تو نکل نہیں سکو گے کس ڈال, ڈال کر اعتماد حاصل کر لیا اس کی باتوں میں آ گئے جیسے ہی درخت کو چکھا فورن بے لباس ہو گئے اور قرآن کہتے ہے و صلاحم و شیطان ڈالا شیطان نے کیوں ڈالا لیوب دیامامہ ووریا انہما منسوطما تاکہ ان کو برہنہ کر دے شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا کہ برہ نہ کر دے شیطان برہ نہ کرنا چاہتا ہے اور آج بھی جو انسانوں کو برہ نہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ڈیزائن بناتے ہیں ان کے فیشن بناتے ہیں ان کے اسٹائل بناتے ہیں اور ان کو برہنا کرتے ہیں یہ پکا ابلیس سو فیصد ابلیس ہے اور مزے کی بات یہ جس طرح وہ نظر نہیں آتا تھا یہ بھی نظر نہیں آتے آپ نے کبھی دیکھا یہ ڈیزائن پورے ملک میں پھیل گیا کس نے بنایا تھا ہر جگہ وہ اسٹائل ہوگا لیکن نظر آتا کہ اس کے پیچھے کون کام کر رہا ہے فرمایا وصوصہ ڈالا تاکہ انسان کو برہ نہ کر دے جیسے ہی انہوں نے درخت کو چکھا جنت کا لباس اتر گیا وہ تفقاء اک صفا میں وارا جلدی جلدی جنت کے پتے پکڑے اور اپنا سطح ڈھانپنے لگ گئے مطلب حیا انسان کی گھٹی میں پڑی ہے بے حیائی ابلیس کا کام ہے حیا انسان کی گھٹی میں ہے اس کی جبلت میں ہے اس کی فطرت میں ہے کہ حیا دار ہے نا رب ہوما انم انہ کما انتل کما شہ اللہ تعالیٰ نے آواز دی آدم اے ہوا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ ایک تو درخت نہیں کھانا اور یہ کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس کی سبکی ہو گئی ہے یہ بڑے مقام پر تھا بڑے مقام پر تھا تجھے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کے سارے تمغے اتر گئے ہیں یہ نوکری سے فارغ ہو گیا ہے اب یہ اپنا بدلہ لینا چاہے گا یہ تمہارا دشمن ہے اس سے بچ کر رہنا کہا نہیں تھا آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ کوئی عقل پیش کرے کہ نہیں وہ چونکہ ایسے تھا چنانچہ ایسے تھا لہذا مجھے یہی کرنا چاہیے تھا یہ نہیں کہا کہا یا اللہ غلطی ہو بس بات ختم ہو کالا ربنا ظلمنا نہ علم تک فرنا و تر ہم لنکون خاصرین یہ انسان کا خاصہ ہے کہ جب اس سے گنا ہو جاتا ہے سوری کر لیتا ہے. یا الگ غلطی ہو گئی اللہ فرماتے تم مج تباہ پھر اس کو اللہ نے چن لیا وہ تابا علیہ وحدا توبہ قبول کر لی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ وہ توبہ قبول کر لیتا ہے کتنے دنیا دار انسان ہوتے ہیں آپ ان کے سامنے معذرت کرو وہ معذرت قبول نہیں کرتے میں تیری معذرت نہیں مانتا سزا ہی دوں گا یہ کتنی بڑی بات ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور قدرتیں رکھنے والا ہے اور بندہ اس کے سامنے معذرت کرتا ہے وہ معذرت کو قبول کر لیتا ہے اور نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ خوش بھی ہو جاتا ہے نہ صرف خوش ہوتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے گناہوں کے پہاڑ نیکیوں کے پہاڑ بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتنی کرم فرمائی ہے انہوں نے توبہ کا لفظ بولا انہوں نے فت القاع آدم و میں رب ہی کلمات کتنا رحیم و کریم رب ہے کہا میرے بندے آدم یہ یہ جملے بولو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا وہ جملے بھی خود بتائے وہ انہوں نے بولے اللہ نے توبہ قبول فرما لی ان کو معاف کر دیا آج عیسائی اپنی دعوت کی بنیاد اس بات پر رکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کری ان کی ساری اولاد غلط کار ہو گئی اور اس کا فدیہ دیا عیسیٰ علیہ السلام نے سولی چڑھ کر لہذا آدم علیہ السلام کی ساری اولاد اس غلطی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی اور جو فدیہ دینے والے عیسیٰ علیہ السلام کا امتی بنے گا وہ جنت میں جائے گا ناود جیس جیس نے اس غلطی سے باہر نکلنے وہ عیسائی ہو جائے وہ جنت میں چلا جائے گا حالانکہ قرآن صاف صاف بیان کرتا ہے فتح کا آدم و مربی کلمات الفتاب علیہ اللہ نے کلمات سکھائے آدم علیہ السلام نے بولے اللہ تعالی نے ان کی توبہ بھی قول فرما لی ان کو معاف بھی کر دیا یہ انسان کا خاصہ ہے گناہ کر لے تو معذرت کر لیتا ہے اور یہ شیطان کا خاصہ ہے گناہ کر لے تو جسٹیفیکیشن شروع کر دیتا ہے اور اس پر اکڑنا اکڑنے لگ جاتا ہے تکبر کرنے لگ جاتا ہے اللہ تبارک کا تعالی ہمیں انسان بننے کی توفیق دے رب الجلال ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور شیطان کی شر سے محفوظ رکھے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے